الحمد للّہ بلالمین وسلات والسلام علیٰ سید و الم سلیم قل تعلیٰ و تبارہ قافل قرآن المجید والفرقان الفرقان بسم اللّہ الرحمن الرحیم تِلْكَ کر رسولفط البادم علباد من ہم من كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ آباد دَرَجَاتٍ صدق اللّہ مولان العظیم صدقہ رسول نبی الکریم الروف الرحیم اللّہ منور کلو بَ وضین اخلاق نابل قرآن الجنة خل ونجنا من وََََََََج نابنار بل قرآن خال اللّہ تعالٰ و تبار كا فى شان حبى بى مخبرم وامر ان اللہ و ملا اِكت رسل نہ یا منوسل علیہ وسلم و تسلیمہ والسلام وسلام یا رسول اللہ یا محبوب اللہۃ وسلام علیک الرّحم یا رسول الملاحم یا صاحب الجمال و یا سید البشر مچ ہے کل منیر لقد نل قمل لا یوم کے نسنا حق کو ہو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تمام حمد و صناب تعریف و توصیف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 شہن شاہ حسینہ تمائےائے دوراں سر خیل زہرا جمالہ جلوائے صبح ازل نور ذاتِ لم یزل بائس تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نی بت ہا راز ما اوہا شاہ ما تغا صاحب علم نشرا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 حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وَََََََََ وسلم کی عظمت و رفعت کے عنوان سے آج کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ كلی الحق جاری فرما تیسرے پارے سے چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں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 عرش ایک نہیں ہے عرش کئی ہیں عرش عالم امر اور عالم امکان کے اندر عالم برزخ ہے جب اللہ تعالیٰ دنیا پہ اپنی کوئی تجلہ ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے ارش پہ ڈالتا ہے تجلیات الہیہ ارش سے چھن کے پھر دنیا پہ آتی ہیں اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے تو عرش عالم برزخ ہے اور عرش ایک نہیں ہے ارش کئی ہیں تو حضرت ابو الحسر رفائی کہتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پر پرواز کی حتا سات تو فلفوقانیات یہاں تک کہ میں فوقانیات میں چلا گیا سات لاکھ عرش عبور کیے پھر آواز آئی ابو الحسر رفائی کدھر آ رہے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 یارو جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ ترازو گاڑ کے بیٹھ گیا اور اس کو توڑ ہے جس کو تولا نہیں جا سکتا اس کو ناپ رہا ہے جس کو ناپا نہیں جا سکتا جو اقل و خرد فہم و ادراک کے زاویوں سے بڑا ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالاغل الابے کمالے کون ہے جو اس محبوب کی کنا تک پہنچے کہا اے لا وسول علاقہ واپس پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں تمہارا وہاں خیال بھی نہیں پہنچ سکتا اللہ اکبر حضرت باضیت گستانی کی سنئے کہتے ہیں ایک دن مجھے شوق آیا کہ میں حضور کی عظمتوں کو تو دیکھوں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 اگر میں نے پتھر ہی دیکھنے تھے تو بستان تھوڑے تھے تو حضرت بستانی نظر اٹھائی کعبہ کعبہ والا بھی دیکھا لیکن حضرت بازیت بستانی نے پھر سر جکا لیا مریدوں نے کہا حضور اب کیا مسئلہ ہے کہا جب وہ نظر آتا ہے تو یہ درمیان میں پتھر نظر کیوں آتے ہیں تو جب تیسری نظر اٹھائی جدھر دیکھا اسی کے جلوے نظر آئے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 وہ حضور کی اطاعت کا یہ جذبہ تھا جس نے بائی کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا یہ ہے مرتبہ حضرت باضید بستانی کا اللہ حکم ان کے مناقب بہت سارے ہیں حضرت باجیت بستانی کی یہ روحانی پرواز ہے کہتے ہیں ایک دن مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کی عظمت دیکھوں تو مارفت کے سمندر میں غوطہ لگایا جہاں میری حد ہو رہی تھی جہاں میری منتہا پرواز تھی جہاں میں ختم ہو رہا تھا جہاں میری بناس تھی اور آکا کریم کی بھی الف لام میم تھی جہاں میں ختم ہو رہا تھا اور مصطفیٰ بھی شروع ہو رہے تھے فائزہ بینی و بینہا الف و حجاب من نور میرے نقطہ انجام اور ادھر نقطہ آغاز کے درمیان ایک ہزار نور کا پردہ آ گیا لو دنو تو خط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 تو جو کاب تھا اب حضرت قاب بنا عرض کی حضور اس زبان سے آپ کی ہجب کہا کرتا تھا اب اجازت ہو تو آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں حضور نفما قاب ذرا ٹھہرو ممبر بچھا لینے دو ممبر بچ گیا حضرت قاب ممبر پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا مشہور قصیدہ پڑھا بانت سوات اور جب اس شعر پہ, پہ پہنچے ان رسولہ لنور یوستا بہی مہن دن ان رسولہ لنور بغیر کسی شک کے بغیر کسی شبہ کے اللہ کے رسول نور ہیں یوس بہی ایسا نور جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے محنت اللہ, اللہ کی تنی ہوئی تلوار ہے اللہ اکبر شاید آزر اسی کا ترجمہ کیا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے حضرت کعب بن زہر نے جب یہ شعر پڑھا نا تو روایات میں آتا ہے حضور نے اپنی چادر اتار کے حضرت بن پہ پھینک دی پھر ساری زندگی اس چادر کو حضرت نے اپنے سینے سے لگائے رکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کاب سے کہا دس ہزار درہم لے لو یہ چادر دے دو اس دور میں دس ہزار درہم کتنی قیمت بنتی ہے کہا یہ نہیں میں دے سکتا اور جب حضرت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 اور شعر کہے اور کہتے گئے حتا کہ 200 شعر حضور کی شان میں کہے 200 اشعار حضور کی شان میں کہے پھر اقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا دی اب دعا کے لفظ سنی حضور نے کہا لا یفدد اللہ فاک اللہ تیرے منہ مو کی موہر نہ توڑے اللہ تیرے منہ مو کی موہر نہ توڑے اپ کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی تھی لیکن دانت سلامت تھے حضرت کرز بن اسامہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا حضرت نابغہ جادی کو ان کے دانت بڑھاپے میں بھی اولوں کی طرح چمکدار تھے چونکہ حضور نے جو دعا دی تھی کہ اللہ تیرے منہ مو کی موہر کو نہ توڑے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی ان ہو حضور کی مدہ کیا کرتے تھے حضور کی تعریف کیا کرتے تھے عظمتوں کا بیان کیا کرتے تھے اور آقا کریم ان کو دعا دیتے اللہ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 کسی نے سنا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا مکی دور تھا مسلمان انتہائی کمزور تھے آ کے کہا حضور وہ مزم کہہ کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں تو حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا آپ نے دیکھا نا اللہ نے قریش کے منہ کو کس طرح موڑ دیا یش تمونہ مزمند یلعنہ مزمند آنا محمد کہا وہ کسی مزم کو گالیاں دے رہے ہیں میرے رب نے مجھے محمد بنایا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 حضور نے شا فرما ان اللہ ہصطفیٰ کنانا مم و الد اسماعیل وصطفیٰ قریش من کنانا وصطفیٰ من کریش بنی ہاشم وصطف نی بنی ہاشم اللہ نے ساری اولاد آدم سے کنانا کو منتخب فرمایا پھر کنانا سے اللہ تعالیٰ جلّہ شانہ نے قریش کا انتخاب کیا اور قریش سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا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 آنا اکثر الانبیاء تابعا یوم القیامہ وانا اول من یقرع باب الجنہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کے تابعین اٹھیں گے جس کے اتباع کرنے والے اٹھیں گے اور اشر کے میدان میں جس کے غلاموں کا ہجوم زیادہ ہوگا فرمایا وہ میں ہوں ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا جنت میں کل ایک سو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 کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اس لیے میشر کا میدان سجایا جائے گا کہ دنیا کو پتا چلے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے پریرے کیسے لہرائے جا رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا امام مسلم نے بھی روایت کیا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تی تو خمسن لم یو احد قبلی رفما مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی نبی کو نہیں دی گئیں مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئیں پہلی چیز نصر تو بے روب اللہ نے میری مدد روب سے کی ہے یعنی میں ایک مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں دشمن کے دل پر پہلے ہی روب پیدا ہو جاتا ہے ایک تو اللہ نے میری یہ مدد کی ہے جو میرے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں ہوئی۔ دوسرا و جوعلت لِلارضِ مسجدًا وطهورًا اللہ نے پوری کائنات کو میرے لیے مسجد اور پاک بنایا ہے۔ سبحان اللہ فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصل تو میرا امتی جہاں بھی نماز کا وقت پائے وہی مصلی بچھا کے پڑھ لے پوری زمین اس کے لیے مسجد ہے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 کہ عالی فوجی اور سیول حکام میرے گھر میں ہیں اور ایک عالی نسب سائنس دان جس پہ ناز ہے وطن کو وہ بھی میرے گھر کے اندر مہمان آیا ہوا ہے تو وہ اس بات پہ ناز کرتا تھا اور میں بھی جب گفتگو کرتا تھا تو میں بھی ناز کرتا تھا یار جس کے گھر میں ایک ایٹمی سائنس دان آئے اس کا تو قدس جو ہے وہ اوچا ہو جائے اور تو فخر کرے تو جس کے جھنڈے کے سائے تلے نبی کھڑے ہوں وہ فخر کیوں نہ کرے لیکن ف ملا علی قاری کہتے ہیں حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں بات تو فخر والی ہے نا راب اللہ فخر میں فخر نہیں کرتا حضرت ابراہیم اللہ کا جلیل القدر نبی جلتی ہوئی آگ کے شولوں میں ہنس کے بات کرنے والا بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینے والا رب کی رضا کے لیے جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے سرے تور خدا سے ہم کلام ہونے والا کلی اللہ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 ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یار بات تو فخر والی ہے نبی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں ماہے خوباں شہن شاہ حسینہ جناب یوسف جھنڈے کے سائے تلے کھڑا حضرت ابراہیم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے حضرت نو السلام آدم ثانی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے بات تو فخر والی ہے کرتے کیوں نہیں کہا ولا فخر میں نہیں کرتا کہا جب بات فخر والی ہے تو کرتے کیوں نہیں تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں حضور فخر کیوں کریں یہ تو نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ مل گیا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 پھر کہتے ہیں علئی کسلات نبی وسلام بس اتنی بات ہے آکا آپ پر سلاد بھی ہو آپ پر سلام بھی ہو بس یہی بات ختم ہوتی ہے علیہ کا سلات ہے نبی کو نند کیسی حد کر دی شیخ سادی چے وصفت کو نند سادیے ناتم اللہ اکبر ایک جگہ دار نہ سادی راہ سخن پائیں بمیرت مستقی بدریا ہم چنا باقی